وما شاء الامور محتثاثا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الله عليه وسلم ہر قسم کی تعریف ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسا سیدھا سچا اور سنجیدہ مذہب عطا فرمایا قرآن کریم جیسی ایک گائیڈ بک اس نے ہمیں اور آپ کو ہماری رشت و ہدایت کے لیے عطا فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کا امّتی ہونے کا شرف بخشا آج کا یہ پروگرام جو پہلے سے فکس نہیں تھا اور یہ اچانک رکھا گیا اور مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے جو موضوع وہ توحید کی اہمیت اور شرک کا رتھ اس سلسلے میں مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں توحید کیا ہے توحید کی ضد ہے شرک شرک کے نقصانات کیا ہیں خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں اسلام کچھ دیر سے پہنچا اور جو خرافاتیں نظر آ رہی ہیں ہم اور آپ یہاں پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں توحید کو نہ سمجھنے کا یہ ایک نتیجہ ہے شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت دلوں سے نکال دیتا ہے اب ہمارے علاقے میں آئیے اور تھوڑی سی تقریر کر کے دیکھیے کہ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو وہی دینے والا ہے وہی عطا کرتا ہے وہی بیمار کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے فوراً صبح اٹھ کر چائے کی ہوٹلوں پر آپ پر تبصرے ہونے لگیں گے اور اس کے برعکس اگر آپ یہ بات کر کے دیکھیں کہ فلاں کے کارنامے یہ ہیں فلاں کی کرامتیں یہ ہیں ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا وہاں جو پہنچتا ہے اس کو ملتا ہے پھر علاقے بٹے ہوئے ہیں اگر آپ اس طریقے کی باتیں کریں تو آپ کو جو پذیرائی حاصل ہوگی اس کا کیا کہنا توحید و حدا وحیدوں کا مصدر ہے جس کا مانا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو ایک جاننا ایک ماننا संस्कृत میں اس کے مدد مقابل جو لفظ آتا ہے وہ ہے ایکیشور واد توحید کی ضد ہے شرک اور شرک کو سنسکرت میں کہتے ہیں بہ ایش پوجا بہت سے دیوی دیوتاؤں کی اور بہت سے مابودانے باطلا کی عبادت چونکہ ہر نبی کی یہی ایک دعوت رہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو لقت باسنا فی کل امت ان رسول اللہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا یہ دعوت دے کر کہ انے احبد اللہ کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو وہ جتن اور تاغوت کی عبادت سے تعوت کی پوجا سے بچو علامہ ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے تاغوت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کلو ما عبدا من دون اللہ ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ تاغوت ہے ہر وہ چیز جس کی عبادت عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے قیام بھی عبادت ہے رقو بھی عبادت ہے سجدہ بھی عبادت ہے دعا بھی عبادت ہے اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے لیے قیام کرتا ہے تو یہی تاغوت ہے کسی غیر کے سامنے رگو کرتا ہے تو یہی تاغوت ہے کسی غیر کو سجدہ کرتا ہے تو یہی تعوت ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کرتا ہے تو یہی تاغوت ہے کلاؤ اللہ ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ تعاوت توحید کی کئی قسمیں ہوا کرتی ہیں توحید ربوبیت ہے توحید الوحیت ہے توحید اسما و سفات ہے خاص طور پر توحید الوحیت کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے نبی اکرم کو مان لینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے آج بھی ہم ہندوستان کے اندر اگر دیکھیں پاکستان کے اندر دیکھیں تو بڑے بڑے مستشین اور غیر مسلموں نے بڑی بڑی کتابیں تک لکھ ڈالی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں خود مہاتما گاندھی کے وہ الفاظ ست اور اہنسا کے اندر آج بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ چلّا کرتے ہیں اور بوریا بستر لے کر گھومتے ہیں مسجد مسجدوں میں جاتے ہیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی قطعی کوئی ضرورت پی پیش نہیں آئے اگر یہ لوگ جناب محمد و رسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں نبی اکرم کا کریکٹر اپنے اندر پیدا کر لیں نبی اکرم کا اخلاق پیدا کرنے کے بعد غیر مسلم دنیا خود بخود ان کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو جائے گی اسلام قبول کر لے گی یہ بات مہاتما گاندھی نے لکھی یہ ست اور کے اندر جو آج بھی موجود ہے عرب کے کافر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے قائل تھے صداقت کے قائل تھے ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا ان کو اعتراض تھا تو صرف کا وہ اپنے تین سو ساٹھ بتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے وہ نبی اکرم کو سچا ماننے کے لیے تیار تھے امین اور صادق ماننے کے لیے تیار تھے بلکہ کہا بھی کرتے تھے اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی امانتیں محمد رسول اللہ کے پاس رکھا بھی کرتے تھے اور اپنے فیصلے وہ محمد رسول اللہ سے کرایا کرتے تھے اور جب نبی اکرم کو دیکھ لیا کرتے تھے تو کہتے تھے قدجا ان المین قد انل صادق امین آ گیا صادق آ گیا ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہے فیصلہ ہونے سے پہلے ذرا تی کا انداز دیکھیے فیصلہ ہونے سے پہلے وہ یہ مان لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اس کا فیصلہ منظور ہے جو بھی فیصلہ کرے گا میں فیصلہ مان لوں گا فیصلہ کیا ہوگا میرے خلاف یا میرے فیور میں یہ تو بات کی بات ہے مجھے منظور ہے ان کا فیصلہ چاہے وہ میرے فیور میں ہو چاہے وہ میرے اپوزٹ ہو وہ نہیں مانتے تھے تو صرف اس بات کو لا الہ الا اللہ ایک اللہ کی بات وہ کسی قیمت پر اس کے قائل نہیں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہماری دعائیں اللہ تک لے کے جاتے ہیں یہ اللہ کے قریبی ہیں اللہ کے ان سے تعلقات ہیں تعلقات ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے انڈیا کی چھپی ہوئی ہے بامبے سے چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر 179 پر ایک صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر جن کو غوث پاک مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے حالانکہ غوث صرف اللہ ہے لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے جو پردھان تھا اس گاؤں کا سرپنچ تھا اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے چندہ کرو پیسہ اکٹھا کرو میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں سفا نمبر ایک یاد رکھیے گا سیرت غو پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے صرف پچہتر روپے انڈین کرنسی لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندا کر کے کہیں غائب ہو گیا اللہ کے پاس کیا جائے گا وہ سوچا آٹھ دس دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے جاؤں گا لیکن آٹھ دس دن تک بارش نہیں ہوئی بہرحال وہ بےچارا آیا اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا ابھی تک بارش نہیں ہوئی آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی تو گاؤں کا مکھیا کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں کہا کیوں کہا وہ اتنے غصے میں ہیں کہ وہ بارش نہیں ہوگی وہ بارش نہیں کرے گا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث سے پاک کو مانتے ہیں مجھے کہاں مانتے ہیں؟ میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جاؤ کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے ابد القادر جیلانی کے نام پر تو گیارہویں کی ڈیگے لے لو حلوے لے لو بریانی لے لو وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں سب کچھ تو اس نے سے پاک کو طلب کیا ہے پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا ہوں. اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ دو چار دن میں شاید بارش ہو جائے اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں اور اسی کے دو صفحہ الٹنے کے بعد صرف دو سفا ایک سو اکیاسی پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے گو سے آزم دستگیر اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتو آسمان تو نے کیسے بنائے میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں پاک، جیلانی کہ مجھے یہ آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں گویا کہ یہ انجینئر تھے سگنیچر ان کو کرنا تھے اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے تیسرے کو بھی پاس کر دیا چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا پانچواں چھٹے تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں اللہ کا پیر پھسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا پکڑ کے ان کو اٹھا لیا گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر گیر ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا یہ دستگیر گیر کا معنی یہ ہے ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوئی اور ضلع اس فرقے نے کی ہے شاید ہندو کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو. مسجد ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں منتر پڑھوں لیکن ایک منتر میں پڑھتا ہوں جس سے توحید کا سبوت ملتا ہے ذرا غور کیجیے یو ادیا دو منت نمبر اکیس کے اندر آپ یہ منتر دیکھیں گے آج بھی یہ منتر لکھا ہوا ہندوؤں کتابوں میں چیو یو پیما یاچنا کے مانا ہوتے ہیں سنسکرت میں بھی مانگنا یچھیو سینٹینس مانگو کس سے یو اس سے اشارہ عید کے لیے آتا ہے مانگو اس سے اور دوبارہ جو یو آ رہا ہے یچ یو دو مرتبہ یو آیا دوسری مرتبہ جو یو آیا اس کا ماننا ہے وہی ہے یچیو یو مانگو اس سے وہی ہے پیما جو تمہاری جھولیاں کو بھرتا ہے جو تمہیں سب کچھ دیتا ہے وہی ہے جو تمہیں دے, دینے والا ہے نسما دے وشوری رشا نس تسما دے رشا نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ جو تمہاری جھولی جو, جو تمہیں کچھ بھی دے سکے نس نہیں ہے کوئی دے وشو دیوی دیوتا ری رشا جو تمہیں کچھ بھی دے سکے اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا ایسا نہیں جو تمہیں کچھ بھی دے سکے ہندو مذہب کی کتابوں میں آج تک یہ توحید ملی ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کے ہاں میں ان کے ہاں جو بتوں کی پوجا کی جاتی ہے مورتیوں کی حالانکہ ہندو دھرم میں جو دو گروہ ہیں ایک آریہ دھرم ایک सनातन دھرم آریہ دھرمی لوگ بتوں کی اور مورتیوں کی پوجا کے قائل نہیں ہیں صاف لکھا او نراکارم مشکینیاکارم وہ نراکار ہے اس کا کوئی আকার نہیں وہ ان ہے اس کا کوئی اسٹیچیو نہیں ہے اوم وہ نراکار ہے اس کا کوئی نہیں اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے اسی کو قرآن نے یہ کہہ دیا اللہ, اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے ان کے ہاں جو مورتیاں رکھی ہوتی ہیں وہ مورتیاں بھگوان نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں یہ بھگوان کا یہ رب کا روپہ کہیں یعنی ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ گویا میرا اللہ میرے سامنے حالانکہ وہ رب نہیں مانتے ان کو بھی جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو صرف بزرگ مانتے اللہ نہیں مانتے یہ ہماری دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں ذرا تصور تو کرو مولانا بالکلام آزاد کی زندگی پر مولانا بالکلام آزاد لکھتے ہیں نقوش ابو الکلام آزاد دیکھو وہ لکھتے ہیں کہ میرے گھر میں میں میرا باپ جو تھا وہ بالکل مشرک تھا اور میرے اپنے گھر میں میری حیثیت یہ تھی جیسے ابراہیم کے گھر میں آزر آزر کے گھر میں ابراہیم جیسے آزر کافر تھا اور ان کے گھر میں ابراہیم مواحد توحید پرست ایسے ہی میری حیثیت سمجھو جیسے هاجر کے گھر میں ابراہیم کی حیثیت تھی وہی میرے گھر میں ابوالکلام آزاد کے باپ کا عقیدہ جانتے ہو کیا تھا اتنا مشرکانہ عقیدہ تھا شاید کسی کا یہ عقیدہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے آج اس مسلک سے اپنے نام کو جوڑنے والوں کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہوگا مولانا ابوالکلام آزاد کے باپ برجستہ یہ شعر پڑا کرتے تھے جو نقوشہ ابوالکلام آزاد کے اندر لکھا ہوا ہے سب کا خدا خدا ہے ہمارا خدا محمد ابو آزاد کے باپ کا قیدا یہ تھا سب کا خدا خدا ہے ہمارا خدا محمد لیکن ابوال آزاد کا قیدا یہ نہیں تھا انہوں نے توحید کی دعوت دی شرگ کا کاٹ کیا اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور نتیجہ یہ نکلا جو لوگ انڈیا سے وابستہ ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ مولانا ابوال آزاد خدیب الہ ہند کا مزار آج بھی دہلی کی جامع مسجد کے اندر موجود ہے لیکن اس مزار کی حیثیت کیا ہے اس مزار کی حیثیت کیا ہے تالا پڑا ہوتا ہے کتے اوپر سے دیواروں سے چڑھ کے اندر گھس جاتے ہیں ان اس مزار کا کوئی جھاڑو لگانے والا بھی نہیں ہے اس مزار پر کوئی جھاڑو لگانے والا بھی نہیں کتے پیشاب پائے خانہ کر کے چلے جاتے ہیں اگر مولانا ابوال کلام آزاد کا عقیدہ وہی ہوتا جو ان کے باپ کا عقیدہ تھا تو آج ان کی قبر پر چھڑتا جا رہا ہوتا گلاب پڑ رہے ہوتے پھول برس رہے ہوتے اور ایک سے ایک چادریں چڑھ رہی ہوتی چونکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا اس لیے آج ان کے مزار کی حیثیت ہے ان کے قبر کی حیثیت ہے میرے پیارے ساتھ یہی چیز تو مجھے آپ کے سامنے رکھنا کہ کی توحید کیا ہے انہوں نے اس بات کو سمجھا تھا سب سے بڑا گنا اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارتا ہے اٹھائیے وہ حدیث جس کو امام بخاری کتاب القبائر کے اندر لے کے آئے حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں وعنب باللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رجل یا رسول اللہ ایز زنب اکبر عند اللہ قال ان تدعوہ للہ ندن وہو خلقک اس حدیث کو امام بخاری کتاب و توحید میں بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آتے ہی اس نے کہا ایو اکبر و اللہ, اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گنا کون سا ہے سوچنا نہیں پڑا جواب نہیں دینا پڑا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو آپ نے فورن کہا تدعو ندن اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو پکارنا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو پکارو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کسی غیر کو پکارنا یہ سب سے بڑا گنا بتایا ہے جناب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بھی اٹھاؤ جس کو امام بخاری کتاب و توحید ملائے قالو وما یا رسول اللہ سات ایسے گناہوں سے بچو جو تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں پوچھا وہ کون سے گنا ہیں ان میں سب سے پہلا جو گنا اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وہ گناہ اشرک بلّہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ یہ جو سلسلہ چلا ہے ذرا غور کرنا منسمرتی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم یہ ہندو بھائیوں میں یہ واقعہ کہاں سے آیا ہے ان کی کتابوں کے اندر میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ سے کہ وہ کتابوں پر ایمان لاؤ میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کتابوں کے اندر خرافاتیں بھی جو بہت سی ہیں ان میں ایک خرافات یہ بھی بھری ہوئی ذرا غور کیجئے لکھا ہے کہ تین لوگ ایک دریا کا سفر کر رہے تھے ذرا غور کرنا ہے. الگ الگ رب کو یا الگ الگ معبود کو پکارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہندو دھرم بھی اس کی یہ عبادت بھی آج اس کا کنڈن کر رہی ہے کرنا, تین لوگ دریا کا سفر کر رہے تھے ایک ہندو تھا ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا اب یہ مسلمان کا لفظ منوس منسمرتی میں مسلے کر کے آیا مسلے مسلمان بھی تھا مسلمان اب یہ مسلمان اس دور میں کہاں سے آیا اس کا جواب ہندو پنڈت دیں گے ہم اس کے قائل نہیں ہم تو یہ بتائیں گے تمہاری کتاب میں یہ لفظ آیا ہے ناؤ ڈوبنے لگی کشتی ڈوبنے لگی اس میں جو مسلمان بیٹھا تھا اس نے کہا یہ لفظ موجود ہے اصم اللہ سنکٹ موچن اسم اللہ اللہ سے بنا ہے آئے اللہ تو اس مصیبت سے مجھے بچا لے سنسکرت کے شبد کو دیکھو منسمرتی میں شبد موجود ہے اسم سنکٹ مو ہائے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے منسمرتی کا اٹھارواں ادیا کہتا ہے اس کو اس مصیبت سے بچا لیا گیا یعنی اس نے اپنے رب کو بکارا اللہ نے اس کو بچا لیا عیسائی نے کہا اب یہ الفاظ منوسمرتی میں ہیں او oh my God please help me پتہ نہیں منوسمرتی کی عبارت یہ کہتی ہے کہ سب سے پرانا دھرم ہندو دھرم ہے لیکن اس زمانے میں انگلیش تھی نہیں انگلیش کا لفظ آیا کہاں سے ہی جب آپ بھی پندت دیں گے او oh my God please help me Oh میرے رب مجھے بچا لے عیسائی کو بھی اس کے رب نے بچا لیا رہ گیا ہندو کل میں نے بتایا تھا ہندو کا مانا کیا ہے وہ کیسے منگوا لیجیے گا اب وہ کہنے لگا ہائے برہم ہائے برما مجھے بچا لے کشتی اور نیچے جانے لگی فورن بدل گیا کہتا ہے وشنو ہائے وشنو مجھے بچا لے اور نیچے جا رہا ہے کہتا ہے شنکر ہائے شنکر مجھے بچا لے نیچے ڈوبنے لگا بالکل مرنے کے قریب ہوا کہنے لگا ہائے رام ہائے رام مجھے بچا لے اور نیچے جانے لگا اور جب سانس آخری رہ گئی دم گھڑنے لگی تو لاس میں کہنے لگا سیتا جی سیتا جی مجھے بچا لو اور سیتا کہتے کہتے وہ مر گیا اب ہندو دھرم کے اندر مرتیو لوک ہے پونر جنم دوسرا اچھے کام کیے تھے اس کو دوارہ انسان کا جنم مل گیا کہاں مل گیا سمندر کے اندر. اب کیا دیکھتا ہے سمندر کے اندر اس کی سارے دیوی دیوتا یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں برہم بھی ہیں, ہیں شنکر بھی ہیں رام بھی ہیں سیتا بھی اور سب اس کو بلا رہے ہیں میرا عقیدہ اٹھ گیا تمہارے اوپر سے کوئی آسان نہیں ہے ان سارے بھگوانوں نے کہا کیا بات ہے کیوں ناراض ہو مجھ سے بولا مسلمان کو اس کے رب نے بچا لیا عیسائی کو بچا لیا تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تو کائے کے بھگوان بنے بیٹھے ہو برہما جی بولے عقیدہ دیکھیے ہندو کی کتاب میں برما جی بولے کہ میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہو گیا تھا جب تھی برہما برہم کہا تو میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہو گیا لیکن میری غلطی یہ تھی کہ میں سو رہا تھا جب تھی برہما برہم کہا تو میں اٹھا جب تک سو کر اٹھتا ہوں ہاتھ دھلتا ہوں تب تک برحمہ برحمہ کہنا چھوڑ دیا لیا. میں تو دروازے کی طرف آگے بڑھ رہا شنکر تو کہنا شروع کر دیا تو میں بھی واپس ہو گیا شنکر بولے کہ میں نے تو کپڑے بھی چینج کر لیے تھے میں تو دروازہ بھی کھول چکا تھا. تب تک تو نے رام رام کہنا شروع کر دیا تو میں بھی واپس چلا آیا رام بولے میں تو گھر سے نکل چکا تھا تیرے اور میرے بیچ میں آدھا راستہ رہ گیا تھا آدھا راستہ میں طے کر چکا تھا تب تک تو نے میرے اوپر વિશ્વાસ چھوڑ دیا आस्था اور اتھدا چھوڑ دیا میری پتنی سیتا پر تو نے عقیدہ رکھ لیا اور سیتا سیدا کہنے لگا تو میں بھی چھوڑ کے چلا آیا بولا سیتا جی تمہیں گیا تھا تم بچا لیتی سیتا جی بولی ہائے رام میں ناری یہ الفاظ بھی موجود ہیں میں میں تو تروش میں عورت ترد میں تیرے شریر کو کیسے ہاتھ لگاتی میں رام کا بتایا ہوا منتر پڑ رہی تھی میں بال کٹا رہی تھی میں مرد کے لباس میں بھیس میں آ رہی تھی میں مردانہ چولا اتار رہی تھی جنانا چولا اتار رہی تھی اور مردانہ پہن رہی تھی جب تک میں زنانی چیز تو ختم کرنے میں لگی تھی اور مردانا ویس بنا رہی تھی تب تک تو دو ڈوب کے مر گیا تو میں کیا کروں تو جس طریقے سے یہ الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے ان کا یہ انجام ہوا کہ نہ خدا ہی ملا نہ, مثال سنم نہ, ادھر کے نہ ادھر کے یہ حال آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی ہے آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں ذرا غور کرنا کتاب ہے بریلی کی چھپی ہوئی اور یہ کتاب احمد آباد میں ملتی ہے اب بریلی میں نہیں مل رہی ہے احمداباد میں دو مزار ہیں ایک مزار کا نام ہے سیدی موسا سہاگ اور ایک مزار کا نام ہے شاہ عالم بابا یہ دونوں مزار جو لوگ انڈیا کے گجرات سے وابستہ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے تو ایک عورت کو بچہ نہیں ہوتا تھا تو وہ شاہ عالم بابا کے مزار پہ جاتی تھی بہرحال وہ بچہ نہیں ہوا شاہ عالم بابا کے مزار پر جو جائے گا اس کو لڑکا ہوگا اور سیدی موسا سہاگ کے مزار پہ جو جائے گا کو لڑکی یہ عجیب ہے لڑکی دینے والا الگ ہے لڑکا دینے والا الگ یہ بھی ایک دستور ہے شاید سیدی موسیٰ سوہاگ اسی لیے چوڑیاں پہنتے تھے اپنے ہاتھوں میں یہاں تک چوڑیاں پہنے رہتے تھے بلکہ پہنتے ہی نہیں تھے ایک بار لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے تو چل بھی دیئے دعا کرنے کے لیے نکلے بھی ہیں یہ پورا واقعہ ملفوظات میں پڑھا جا سکتا ہے ہاتھ میں پتھر لے لیا اور اپنے رب سے کہنے لگے اے اللہ برساتا ہے یا نہیں یا تیرا سوہاگ واپس پتھر لے کر ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف تھا کہ مطلب میں کالی آ آگئیں اور بادل چھا گئے اور تھوڑی دیر کے بعد بارش ہوئی یعنی اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ مجھے چھوڑے نوزغور کرنا یہ لوگ بچارے توحید کی دعوت دیں گے جن کے عقیدے اس طرح ہوں بہرحال اس عورت کو ایک بار لڑکا پیدا ہو گیا مزار سے آواز آتی ہے آئے اللہ کی بندی میں نے یہ بیٹا تجھے دیا ہے جا سیدی کے مزار پہ جا اور اس سے کہنا کہ تیرے پاس میں چار سال سے آ رہی ہوں مجھے کوئی بیٹی ویٹی نہیں ہوئی دیکھو وہ بابا کتنے پہنچے ہوئے انہوں نے بیٹا دلوا دیا کہتی ٹھیک ہے میں جاتی ہوں کہتی ہوں مجھے تو آپ نے دلوایا آپ بہت اچھے آدمی ہے یہ جاتی ہے موسا سہاگ کے مزار پہ جا کے کہتی ہے کہ مجھے یہ بیٹا شاہم بابا نے دلوایا آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں نہ اللہ سے آپ کے تعلقات نے بیٹی؟, بیٹی ہے وہ میں نے دلوائی ہے اس نے اس کی چڈی اتاری نیکر اتارا کپڑا اتارا تو کیا دیکھتی ہے وہ تو لڑکی ہے اب قبر سے آواز آتی ہے شاہم بابا کے مزار پہ جاؤ اور اس سے کہنا وہ تو انہوں نے دلوایا ہے ابھی ادھر آتی ہے تو آواز آتی ہے کہ کپڑا اتار کے دیکھ جب اس کا کپڑا اتارتی تو لڑکا میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا کہ آخر وہ لڑکا رہا یا لڑکی بہرحال اتنا لکھا ہوا ہے ادھر جاتی تو لڑکا ادھر جاتی تو لڑکی کہیں غصے میں وہ بیس سے نہ بھاگ ہو اور جب بیس سے بھاگی ہوگی تو وہ کیا بنا ہوگا اس کا فیصلہ تو ہمارے بھائی بہتر بتا سکتے ہم اور آپ نہیں کرو یہ ہیں بیچارے اللہ کی عزت کرنے والے اور پھر یہ کہتے ہیں یہ کہیں کہ ہم سے زیادہ رب کو ماننے والا کوئی نہیں جناب محمد رسول اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں آج سے سو سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام انہوں نے رکھا آلہ حضرت ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جائے اور اپنے پیر کے ساتھ اپنے اس جسے جس عقیدت کو جوڑا ہے اس کو آلہ حضرت کہا جائے کے تو سب سے بلندی کے ہوتے ہیں سب سے اونچے کے ہوتے ہیں سب اس میں تفضیل ہے جس کا ہے جو سب سے بلند ہے ہم اسی لیے تو اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ یہ پیشانی نے سب سے اوپر بنائی ہے میرے جسم کے سب سے اوپر رکھی ہے یہ پیشانی سب سے اونچی ذات کے سامنے جھگے گی ہر کس واقس کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے اسی لیے کہتے ہیں سبحان ربی اللہ میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے انہوں نے ہمارے نبی کو کہا حضرت اور اپنے پیر کے نام کیا آگے لگایا آلہ حضرت حضرت سے بھی بلند حضرت سے بھی اونچا جناب محمد رسول اللہ سے بھی اوپر جس کا مقام عمر ہو کچھ لوگ تو اس لائن میں نکلے کہ انہوں نے اپنے پیر کو اعلی حضرت نبی سے اونچا کہا اور کچھ لوگوں نے تو اللہ ہی کا باپ بنا دیا ابو اللہ آگے کا نام نہیں لوں گا میں اس کا نام لینے سے پہلے مجھے وضو بنانا پڑے گا بہت مبارک ہستی ہے وہ لوگ آپ جانتے ہوں گے کسی نے کہا آلہ حضرت محمد رسول اللہ سے بھی بلند اور کسی نے کہا کا بھی باپ جو سب سے بلند ہے اس کا بھی باپ hai, اللہ کا بھی کوئی باپ ہوتا ہے نا وزب ذرا غور کرو گنتیں بھی رکھی تو ایسی لقب بھی رکھے تو ایسے اور لکھب بھی رکھے تو ایسے سب سے بڑا شرک انتدو ندن ویغمبروں کو دیکھ لو انبیاء کرام کی زندگی پر نظر ڈالو آ کس کو پکار رہے ہیں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں اور نوٹ کر لینا اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں کا جتنے رسولوں کا نام ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں اور جتنے رسولوں کا نام ذکر کیا ہے ان کا بیان کرتے وقت اللہ نے ان کی پریشانیوں کا تذکرہ بھی کر دیا تاکہ لوگوں تمہارے سامنے یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ پیغمبروں پر بھی مصیبتیں آئیں پریشانی آئیں لیکن انہوں نے ان پریشانیوں میں کس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا اور اپنی مصیبتوں کو دور کس سے کرایا یہ ایک سیرت کا بہترین پیغام ہے پرانے کریم کے اندر انبیاء کیا؟ ذکر کرنا اور انبیاء کے ذکر کے بعد ان کی پریشانیوں کا ذکر کرنا سلا تو لے لیجیے جبکہ اللہ فرماتا آدم کو بہت سے نام سکھلائے اللہ نے علم بھی دیا اللہ نے آدم کو نام سکھلائے جنت میں بھیج دیا یہ بھی فرمایا جنت میں کھاؤ پیو رہو جیسے چاہو لیکن یہ بھی کہہ دیا ولا تقربو ربو حاض تک اس درخت کے قریب نہ جانا ایک درخت تھا قرآن نے صرف درخت کہا ہے قرآن کی فسا و بلاغت اسی میں ہے کہ اس کو بس وہی تک رہنے دو جب اللہ نے نہیں بتایا نبی نے نہیں بتایا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا کہ مرچ کا درخت تھا تو ہمارے مفسرین کو بھی اپنی طرف سے علماء کو اپنی طرف سے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہم اللہ کے علم برابر کے شریک ہوں لام میم کا معنی اگر اللہ نے نہیں بتایا نبی نے نہیں بتایا تو ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم اس کے یہ معنی نکالیں کہ الف سے یہ علام سے یہ میم سے یہ قرآن نے کہا اس درخت کے قریب مت جانا لیکن حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام گئے شیطان نے بہکایا ان کی بیوی نے کہا چلو چلو چلنے میں حرج کیا ہے گئے ہو کھا لیا غور کرو ہودم کو جبکہ اللہ نے نام سکھلایا علم دیا فرشتوں سے کہا سجدہ کرو صرف اس لیے کہ ان کو علم دیا گیا تھا لیکن علم وہ بھی اللہ نے دیا اور اللہ کا علم دیا ہوا اور انسان کا سکھلایا ہوا علم دونوں برابر نہیں ہوتا ہے دونوں برابر نہیں ہوتا ہے. محمد رسول اللہ کو امی کہا گیا ہے یعنی ان جیسے ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ایسے نبی بھی تھے لیکن نبی اکرم انپڑ پڑھ اس معنی میں تھے کہ کسی انسان نے نبی کو نہیں پڑھایا تھا لیکن نبی اکرم بہت زیادہ پڑھ لکھے تھے اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے نبی کو پڑھایا تھا اور جب اللہ کسی کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھ ہوا سبق بندہ بھولتا نہیں ہے میرے استاد نے ہمیں کیا آدھا یاد ہے بھول گیا میں ابھی ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ کے سامنے بولوں گا چلا جاؤں گا اگر آپ سے پوچھوں کہ میں نے کیا آپ کو پڑھایا آپ میری تقریر ہو بہو اسی انداز میں پیش نہیں کر سکتے آپ بہت سی باتیں بھول جائیں گے انسان انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق پڑھانے والا بھی بھول جاتا ہے اور جس کو پڑھایا جا رہا وہ بھی بھول جاتا ہے لیکن اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو پڑھانے والی ذات قادر مطلق ہے اور جس کو پڑھا رہا ہے وہ معمولی ذات نہیں ہے معمولی ہستی نہیں ہے اللہ جو پڑھا رہا ہے جس کو جس کو اللہ پڑھاتا ہے وہ آدمی اس سبق کو نہیں بھول سکتا کیونکہ پڑھایا ہے اللہ نے اور نبی اکرم کو کس نے پڑھایا اللہ نے پڑھایا دلیل اللہ نے خود فرمایا قرآن کریم کے اندر پڑھانا اللہ نے فرمایا سانو کرے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں ایک انسان انسان کو پڑھاتا ہے اس کی پڑھائی علف سے شروع ہوتی ہے اللہ نے جب محمد کو پڑھایا تو آپ کی تعلیم سے نہیں شروع ہی علا قلبک ہم اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے وہ پڑھائی بسم ربک خلق سے شروع ہوتی ہے غار ہیرا کے اندر ذرا غور کیجیے اللہ جب نبی کو پڑھاتا ہے اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو انداز الگ ہوتا ہے ایک انسان انسان کو پڑھاتا ہے تو انداز الگ ہوتا ہے حضرت آدم کو نام سکھلائے علم دیا لیکن اس کے باوجود بھی علم غیب نہیں تھا کسی نبی کو میں غیب نہیں تھا اگر علم غیب ہوتا تو حضرت آدم اس درخت کے قریب نہیں جاتے اور سوچ لیتے کہ نہیں کھاؤں گا تو نکال دیا جاؤں گا اور جنت سے باہر کر دیا جاؤں گا کسی نبی کو میں غیب نہیں تھا تو تم تو کہتے ہو, کتوں کو علم غیب. بلیوں کو علم غیب. بلیوں تک کو علم میں ثابت کر دیا گیا یا پیغمبروں کو علم غیب نہیں ہے حضرت یعقوب علیہ السلط وسلام کو علم غیب ہوتا تو اپنے بیٹے یوسف کو ان گیارہ گیارہ بھائیوں کے ساتھ بھیجتے جنہوں نے کنویں میں بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو اگر علم غیب ہوتا تو کبھی نہیں بھیجتے نہیں نہیں تم ان کو کنویں میں گرا دو گے اور کہو گے بھیڑیا کھا گیا ہے علم غیب اگر کسی نبی کو ہم مان لیں تو کتنی توہین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلط کو اللہ کہ خواب میں دکھلا رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو کر رہا ہوں قربانی مانگ رہا بیٹے کی حضرت ابراہیم علیہ السلط اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اور لے کے جا بھی رہے ہیں قربان کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر علم غیب مان لیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام ایک ناٹک کر رہے تھے ایک ڈراما کر رہے تھے یعنی ان کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا زبا نہیں ہوگا علم غیب تھا اس لیے چھری چلا دی اگر مجھے یہ معلوم ہوگی چھری میرے بیٹے پہ چلے گی نہیں تو چھری چلانے میں پھر دقت کیا ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فارمیلٹی پوری کی تھی بس ورنہ ان کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا کٹے گا نہیں چھری نہیں چلے گی تو ان کو اپنے بیٹے سے کہنا چاہیے بیٹے مجھے معلوم ہے میں نبی ہوں میں غیب ہے میں چھری چلاؤں گا لیکن چلے گی نہیں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں آئے میرے بیٹے میں نے آج کی رات خواب آپ دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبا کر رہا ہوں بول تیری کیا رائے ہے کیا خیال ہے فرما بردار بیٹے کا جواب بھی سنو کیا جواب دیتا ہے یا اب تفا المات مر ستجدون ان شاء الله من الصابرين کو جو حکم دیا گیا ہے اس کام کو جلدی سے کر ڈالیں انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے حضرت আদম علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں منوصرتی بھی کہتی ہے دونوں کے جسم سے آدم اور حوا আদম کا نام عاشور حوا کا نام اور وتیو شتروبا گیا ہے ویدوں میں دونوں کے جسموں سے جنتی کپڑا سوگی جنتی لباس خجور کے بڑے بڑے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا یہ منوسمرتی کے الفاظ ہیں اور اس کے بعد ان کو بھیج دیا گیا دنیا میں منوسمرتی کے الفاظ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلاتوں کو سری لنکا میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ منوسمرتی کے الفاظ ہیں حضرت آدم علیہ السلات وسلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے رب کو جب پکارا تو کیا دعا مانگی غور کیجئے گا کس کو پکار رہے ہمارے ملا دی ہیں اور کیا کہا پہ لکھا دیکھا تھا حضرت آدم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو دنیا میں آنے کے بعد کہا اللہ میں محمد کے صدقے میں دعا کرتا ہوں محمد کے طفیل میں دعا کرتا ہوں محمد کے وسیلہ پکڑ کے دعا کرتا ہوں تب اللہ نے کہا کہ اے آدم تمہیں کیسے معلوم کہ محمد ہمارے برگزیدہ پیغمبر ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے تب آدم نے کہا کہ اس کے نیچے ایسی موضوع اور من گھت روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں قرآن نے پورے قصے کو بیان ہی نہیں کیا جو توحید تھی اس کو بیان کر دیا ہے جو اوریجنلٹی تھی اس کو پیش دیا ہے آدم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے محمد کے صدقے میں یا محمد کے وزیلے سے بخش دے آدم علیہ السلام کے جو دعا کی تھی وہ دعا یا کلمات قرآن سکھلاتا ہے یہ دعا ربنا سلمنا انفوسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ایک ایک لفظ پر غور کرو اسی لیے مولوی لوگ فتوا دیتے ہیں مبارک پور سے نکلا قرآن جو پڑھنا نہ جانتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے انگلی چلاتے رہو سواب ملتا رہے گا لگتا ہے اس کا باپ اللہ کے پاس سے لے کے آیا انگلی چلاتے رہواب الفاظ کہ اوپر ظلم کیا ہے ہندو دھرم کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ آدم کو آشو کو سب سے پہلے سورگ سے جنت سے نکلوانے والی عورت ہے عورت حوا نے کہا تھا بہکایا تھا شیطان نے اور حوا نے دونوں نے ہوا نے بھی کہا تھا اس درخت کے قریب جاؤ چلو کھا لو اس کا پھل حوا بھی ہوا نے ہی نے جرم پاپ کروایا ہے دنیا میں جب بھی کوئی عورت گنا کرے جب بھی کوئی مرد کوئی پاپ کرے گا گنا کرے گا اس کا پہلا پاپ پہلا گنا اورت کی اوپر پڑے گا اورت پاپ کی دیوی ہے یہ ہندو دھرم میں لکھا ہوا ہے آج یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں اسلام نے عورت کا مزاق اڑایا ہے پردے کی چار دیواری میں رکھ دیا ہے ایک مرد کو چار چار بیوی رکھنے کی اجازت ایک عورت کو کیوں نہیں ہے اس طریقے کلزامات جو انڈیا میں ہم لوگوں کی اوپر لکھیں وہ ذرا منوس مرتی کھولیں اور مجھے بتائیں عورت کو پاپ کی دیوی کہنا پہلا مرد جو بھی گناہ کرے گا اس کی اس کی سزا پہلے عورت کو ملے گی عورت پاپ کی دیوی ہے اس کو پاپ کی دیوی کہہ دینا میں بائبل میں لکھا ہے عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے انجیل میں ہم نیو ٹیسٹامنٹ کی بات کر رہے ہیں ٹیسٹامنٹ تورات کہتے ہیں اس کو اس میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن نیو ٹیسٹامنٹ جس کو انجیل کہا جاتا ہے اس میں لکھا ہے کہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے اور جب امریکہ کے اندر معذر سن کرنے والی جب نشیلی دوائیں بنی تھی تاکہ ہوتا ہے بڑا ہنگامہ کیا تھا پادریوں نے اور یہ کہا تھا کہ ہماری کتابیں یہ کہتی ہیں کہ اور تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے اس سے عورت کو سکون ملتا ہے لہٰذا یہ بائبل کے خلاف ہے یہ جلد کے خلاف ہے اور آرام نہیں ملنا چاہیے جنہوں نے یہ ہنگامے کیے ہوں جو عورت کو اتنی تکلیف سے بچہ پیدا کرنے کی اوپر مصر ہو غور کرو کہ وہ لوگ عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ لوگ عورت کو یہ عزت دی ہے کہ دو روپے کا صابن بھی اس وقت تک تک نہیں بکتا جب تک کہ اس پر آدھی برہنہ اور ننگی عورت کا فوٹو نہ لگایا جائے یہ لوگ آج عورت کی عزت کی بات کرتے ہیں یوروپ فلسفر کیا کہتے ہیں یوروپین فلسفر یوروپین فلسفر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو مردوں سے جب بھی کوئی کام کرو تو اپنے گھر کی عورتوں سے ضرور پوچھ لو مشورہ ضرور کر لو لیکن عورتیں جو مشورہ دیں اس کا الٹا کرو کیونکہ کی عورت الٹی کھوبڑی لے کر پیدا ہوئی ہے یہ یورپین فلاسفروں کا کہنا ہے کہ عورت سے مشورہ تو کرو لیکن جو مشورہ دے اس کا الٹا کرو کیونکہ کی عورت الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے یہ بےچارے عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں حضرت آدم کس دعا میں یہ جملے دیکھو ربنا ظلمنا ظلم اے ہمارے رب یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف میں نے یا میری بیوی نے مجھ سے یہ ظلم کروایا ہے مجھے وہ درخت تک لے گئی ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تون نے ہماری مفرت نہ کی وہ ترہم نہ اور تھی ہمارے اوپر رحم و کرم نہ کیا لنکون تو ہم دونوں نقصان اٹھانے والوں میں سے خسارا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے آدم کے اوپر مصیبت آئی تو اللہ کو پکار رہا ہے. آدم جن کو کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو دیکھ لو بیٹا ان کا پہاڑ کے اوپر چلا ہوا ہے زمین سے پانی. اوپر سے پانی. فطری محبت جوش میں آ گئی اپنے بیٹے کی محبت جوش میں آ گئی کہنے لگے اے اللہ میرے رب یہ میرا بیٹا رب کو پکارا ضرور تھا لیکن جب آئی نہ آج بیٹا کہ نہیں جو تمہاری بات نہ مانے جو رب کی توحید نہ صرف پکارا تو جناب محمد رسول اللہ کے رب کو پکارا اپنے رب کو پکارا مصیبت آئی تو کس کو پکار رہے ہیں رب کو پکارا جا رہا ہے حضرت سلاتوسلام کو دیکھ لو سمندر کا سفر کر رہے ہیں ربانی رب کے بغیر اگر علم غیب ہوتا تو وہ سمندر میں سفر ہی کیوں کرتے کشتی پہ بیٹھتے ہی کیوں وہ سمجھ لیتے کہ میں سمندر کا سفر کروں گا کشتی الٹے گی یا مجھے پھینکا جائے گا اور میں مچھلی کے پیٹ میں چلا جاؤں گا علم غیب ہی نہیں علم غیب ہوتا تو سفر ہی کیوں کرتے یہ سارے واقعات ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہے کہ علم غیب صرف اللہ رب العالمین کہاں کہے اللہ کو ہے اور کسی کو ذرہ برابر علم نہیں ہاں اللہ نہ جتنا جس کو دے دے اس کے علاوہ کسی کو کوئی علم نہیں ہے میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں اعلان کر رہی ہیں حضرت ایونوں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کشتی بھاور میں فس گئی کشتی چلانے والے نے کہا کہ کوئی اپنے رب سے ناراض ہو کر آیا ہے قرآن تازی ہوتی ہے آئی تم اللہ کے برگزی دبن دے ہو پرچی اٹھاؤ حضرت یونوس ہی پرچی اٹھاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں اس میں انہی کا نام آتا ہے وہی اپنے رب سے ناراض ہیں سارے لوگوں نے مل کر ان کو سمندر میں پھینک دیا یہاں پھینکا قرآن کے وہاں مچھلی نے لقمہ بنا لیا مچھلی ان کو نگل گئی تین دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں رب یاد آتا ہے پکار رہے ہیں تو رب کو پکار رہے ہیں آب آسائی تو یہی لا الہ الا انت انتبہ کن تمین ظالمین کن تمین ظالمین لذ پر غور کرو کہ اس کے بعد حضرت یونس نے اپنے آپ کو کتنا بڑا ظالم کہا کتنا بڑا ظالم کیا جواب دیتے ہیں لا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے انی کنت من الظالمین یقینا میں ہی ظالموں میں سے ہوں میں ہی ظالموں میں سے ہوں حضرت یعقوب کو دیکھو یوسف کے بھائیوں نے کہہ دیا بھیڑیے نے کھا لیا ہے صبر کر کے رہ گئے لیکن رب کو پکارا اتنا مانگا اتنا مانگا کہ روشنی چلی گئی آنکھوں کی اللہ نے کہا یاقوب تم نے مجھے پکارا ہے میں تمہاری آنکھوں کی روشنائی کو پہلے دوں گا تاکہ تم اپنے بیٹے کو پہچان سکو رب کو پکارا تو اللہ نے یوسف کو واپس کر دیا موسا پیدا ہوئے پھر بچوں کو قتل کر رہا ہے موسا کی ماں کہتی اللہ کیا کروں اپنے بیٹے کو موسا کو تو سمندر میں ڈال دے لکڑی کا کام تو ڈبونے کا ہے میں اپنے لگتی چکر کو سمندر میں کیسے ڈبو دوں آواز آتی ہے اے موسا کی ماں میں نے سے موسا مانگا ہے جب تم اس سے واپس مانگے گی تو میں موسا نہیں میں تجھے کلیم اللہ واپس لوٹاؤں گا اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ کا کہنا مانا منسالے علیہ تو السلام کو جی صندوق میں بند کیا اس سمندر میں ڈال دیا اور اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا ابراہیم نے رب کو پکارا حضرت ابراہیم کو جھولے پہ بٹھا دیا گیا ہے ڈالنے والے ہیں آگ پہ پھینکا جانے والا ہے تم تو وسیلے کی بات کرتے ہو یہاں تو وسیلا چل کے آیا فرشتے فرشتے چل کے آئے ایک فرشتہ کہتا ہے ابراہیم کہو تو اس آگ کو اٹھاؤں اور پہاڑ کے نیچے پٹک دوں دوسرا کہتا ہے کتنی کہ تیز بارش لاؤں کہ پوری آگ بجا دوں آپ دیتے ہیں کہ میں رب کے اوپر ہوں رب کے لیے لڑ رہا ہوں اگر میں حق پر ہوں تو میرا رب میری مدد کرے گا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں تم تو مردوں کا وسیلہ لیتے ہو یا تو فرشتے زندہ ہیں اور فرشتے چل کے آئے لیکن ابراہیم نے تو زندہ فرشتوں تک کا وسیلہ نہیں لیا رب کو پکارا آگ میں ڈالا گیا سلام اللہ ابراہیم آئے آگ یا نارو آئے آگی ہو جا بردن ٹھنڈی ہو جا اور ٹھنڈی وہ فصری نے لکھا ایک نقطہ ٹھنڈی نہیں ڈالنا ہے بردوں سلامن کا کیونکہ ٹھنڈی اگر کہتا تو اتنی ٹھنڈی بھی ہو سکتی تھی برف سے زیادہ جہاں زیادہ گرمی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے وہیں زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اس لیے اللہ نے کہا ٹھنڈی تو ہو لیکن وہ سلامت ایسی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی والی میرے بندے کے لیے نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ ٹھنڈی بالکل سلامتی والی کہ میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو اعلی ابراہیم ابراہیم کے اوپر کس کو پکار رہے ہیں؟ سیتا کا ہرڑ ہوا यह वाकया भी बड़ा दिलचस्प है राम की पत्नी सीता को रावण लेके भाग गया यहां तो मैं बोल ही सकता हूं भाग गया क्यों भागा चौदह साल का बनवास ले लिए यही होगा जो लोग अपनी औरतों को चार चार महीने छोड़ देते हैं चिल्ले के लिए जा रहे हैं फला के लिए जा रहे हैं जरा सोचना चाहिए उन लोगों को करना चाहिए भाई भाभी को कौन सवाल है देवर है जरा सोचिएगा इसी इलाके का एक वाक्य है सुनाऊंगा तो आप लोग हंसते کھیلتے یہ کیا مانگ رہا ہے اسی یہ واقعہ آج بھی لکھا ہوا ہے ہندو مذہب کی کتابوں میں اور رام کو جب پتا چلے گا میرے پتی کو تو ہمیں تلاش کرنے کے لیے کسی کو بھیجیں گے تو انہوں نے کیا کیا سیتا جی نے کہیں انگوٹھی پھینکی کہیں ناک کی نتنی پھینکی کہیں اوڑنی پھینکی کہیں چپل پھینکی اور رام چندر جی نے پتا چلا کہ راوڑ لے کے بھاگا تو کہا تلاش کر کے آؤ ہنمان کو بھیجا لکمن لکمن چھوڑے بھائی ہیں باپ ایک ہے دو ہیں راجہ دشرت کی چار بیویاں تھیں اور والمیک رامائن میں چار لکھا ہے رام چرت مانس میں رام چرت مانس میں چار ہے والمیکی میں تین ہے بہرحال تین چار جو بھی ہو تو ایک سے رام پیدا ہوئے اور ایک سے لکشمن باپ ایک ہی ہے. تو لکشمن دوسری ماں سے پیدا تھے لیکن باپ ایک ہی تھا ہنومان نے اور لکشمن دونوں کو, بھیجا رام نے. میری پدنی کو تلاش کر کے چپل ملی ہنومان نے کہا لکمن یہ چپل کس کی ہے ہاں یہ تو میری بھاوی کی ہے سیتا کی میں جانتا ہوں یہ پہنتی تھی وہ اس کا مطلب اسی راستے سے لے کے گئے ہاں چلو چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے آگے بڑھے تو دوپٹہ ملا کہ یہ کس کا یہ میری سیتا کا. اور आगे بڑھے کنگنا ملا ہاتھ کا, یہ, یہ بھی میری کا ہے. اور آگے بڑھے جو پہنی جاتی ہے وہ ملی. نے کہا, یہ کی لکشمن بولے? یہ نہیں جانتا ہوں. کہ کیوں? کہ نہیں جانتا ہوں? یہ نتنی بھی میری بھابھی کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ناگ میں پہنتی ہوگی میں نے آج تک اپنی بھا بھی کا چہرہ نہیں دیکھا لکشمن کا جواب ہے وہ میرے بھائی کی پتنی ہے میں کون ہوتا ہوں اپنے بھائی کی بیوی پر نظر ڈالنے والا تمہاری کتابیں دیور اور بھابھی کا اتنا پردہ بتائیں تو کوئی چرچے نہیں ہمارا اسلام اگر یہ کہہ دے کہ ایک عورت نے سوال کر لیا رائی یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا خیال ہے اور جناب محمد رسول اللہ کیوت ہے تو ساری آفتیں اسلام کی اوپر آ جاتی ہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا مجھے آپ تو جواب دے کہ لکشمن کو چہرہ کیوں نہیں دیکھنے دیا بہرحال مہا بھارت کا होता ہوتا ہے اور لکمن दोनों دونوں سیتا جی کو سیتا جی جب رام کے سامنے جھکتی ہیں اور ان کے پیر उनके ہیں اور آشیواد لیتی ہیں تو رام چندر جی نے اپنی پتنی کو جھکنے نہیں دیا دونوں کاندے پکڑ کے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا رام رام نمر رام رام ستیہ سیتا میں رام ہوں تیرا اور تیرے رام کا رام ہی اوپر والا سنسکرت گرامر میں یہ رام رام آئے جب رام کے ساتھ آئے آ جائے تو اس کا مانا ہوتا ہے کا کے لیے کو لیے کی لیے رام رام آئے رام کے نہ رام نمسکار کرو جھکو یعنی اپنے رام کے سامنے نہیں بلکہ اس رام کے سامنے جو تیرے رام کا بھی رام ہے ایسی میں تیرا رام ہوں اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا رام رام آئے نما اپنے رام کو پرنام نہ کر بلکہ اس رام کے سامنے جھک جو تیرے بھی رام کا رام ہے اس لیے ہندوؤں میں جب کوئی مر جاتا تو کہتے ہیں رام رام ستیہ ہے शमशान घाट में ले जाते हैं हालांकि संस्कृत नहीं बदल सकते राम रामाय सत्य मस्ती राम का राम सच्चा है यानी राम राम सच्चा है मतलब यह हुआ हाय मरने वाले तू मर गया अब रामचंद्र जी तेरी जिंदगी के मालिक नहीं अब तो राम का राम जाने की तेरे साथ क्या मामला होगा تُو نے عمل کیسے کیے تُو نے کرتود کیزے کیے رام کا رامی سچا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتٍ خَيْرِيَرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتٍ شَرْرِيَرَ ایک نہیں ایک لاکھ قرآن خانی کر ڈالو ایک نہیں ایک لاکھ قرآن پڑھ کے مرنے والے پہ بخش دو مرنے والے تو کچھ بھی سواب نہیں ملے گا اس کی اپنی زندگی وہی وہی کام آئیں گے مری تو زمین فروش کٹ ملا اپنے زمین اور اپنے ایمان کو بیچنے والے ملا اور مولویوں نے اس کی سما پر تین تین قرآن کی صرف سے پیسہ وصول کرنے کے تین تین قرآن. ایک قرآن جس پر پڑھ کے بخش دیا وہ پڑھتے ہو وہ بھی تو وہی کلما پڑھتا ہے تم کہتے ہوا لکھا ہوا ہے کے میں میں اور پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وہی سکھلاتا ہے لا لاحا ہرنے پاپن اللہ پرم پیدم. تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم ہے میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا علاح اللہ پڑھ لینا تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے لا الہ۔ ہر پا لائی ہر اللہ لا پڑھ لینا سارے اسلام کب لائے جاتا ہے جب کلبہ پڑھا جاتا ہے ماں کا نہ قبلا جتنے بھی گنا تم نے کیے ہیں سارے کے سارے گنا ماف ہو جائیں گے جو کلما تم پڑھتے ہو وہی تو وہ بھی پڑھتے ہیں。فرق اتنا ہے دلیل کیا ہے تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو وہ پڑی مورتی ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے یہ احمد رضا خان کا مزار ہے یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی ہے جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے ورنہ مجھے بتا دو ہندو چندری چڑھائے مورتی پہ تو کافر تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان وہ ہار ڈالے تو کافر تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد پرساد کھانا حرام یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے اور یہ کھانا بڑا مبارک ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہیں تو یہ پکا مسلمان جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے اور آج میں فتبہ دینے کا بھی نہیں ہوں لیکن آج میں ہوں میں یہ فتبہ دے کے چلا جاتا ہوں میرے پیارے ساتھی اللہ کی قسم اگر بھارت کے اور پاکستان کے ہندوستان اور پاکستان کے ہندوستان کا یہ بیس کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ پندرہ کروڑ دس کروڑ اگر یہ چاطر چہانے کے بعد چنری چہانے کے بعد کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کابے قدم کہتا ہوں کہ کا اور ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا اور اگر بھارت کا ہندو جنت ہی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو تم وہ میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کا مورتی لگا رکھی ہے تم نے تو پتا نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دیے اللہ جہاں اس میں حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں ہے مسجد میں ہوں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر سے بھری کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے میں نے بنارس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنی آنکھوں سے ننگا بیٹھا رہتا تھا جے جیسے ننگے بابا ہوتے ہیں پیچھے پیچھے اور جو گربوتی ہوتی ہیں وہ شرم گاہ کے پاس سے آتا ہے تو اس کو بھر لیتی ہوں گربوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے تاکہ بچہ نیک پیدا ہو میں نے نوائز اسلام میں ایک موضوع لکھا تھا جس سے بچہ پیدا ہوگا یہ تو خود ہی پتا چلے گا کیس چل گیا ننگا بیٹھا رہتا تھا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو وزو بنانا نہیں آتا تھا مر گیا جب وہ اس کا مزار بنا دیا گیا تین سال کے بعد اس کا نام رکھ دیا گیا ننگا بابا نام بھی ہے ننگا بابا ان کو نام بھی ایسے ہی ملیں گے اللہ کی قسم ان کو صحیح نام بھی نہیں مل سکتے ننگا بابا ذرا بتاؤ کہ ننگا رہنا کون شریعت میں ہے کون سی کون سا مذہب ننگا رہنے کی تعلیم دیتا ہے کون اور یہ نام تک رکھا گیا ننگا بابا بابا پر رکھا ہوا ننگا بابا با جیسے بریلی کے اندر تھا ہے, کتا بابا اب تو بدل دیا لوگوں نے کر دیا کتب بابا کتب کر دیا لیکن رکشے والے سے کہ کتب شاہ کے مزار پہ جانا تو جانتا ہی نہیں جب تک یہ نہ کہو کتا بابا کہ نام ہے پتنگ بابا کسی شریف انسان کا کام ہے پتنگ اڑانے کا نام رکھا گیا پتنگ بابا में चले میں چلے جاؤ مجھے میرے دوستوں نے دکھلایا جنگلی بابا کون نام ہے نام تو پہلے اچھے رکھ لو یار نام تو کم سے کم صحیح رکھو یہ تو یہاں ہو رہا وہ کام یہاں ہو رہا ہے. یہ میں نے ہندو دھرم سے ایک توحید بتائی رام چندر جی نے کہا کہ اس کے سامنے جگہ جو, جو تمہارے رام کا بھی رام ہے ذرا اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ایک توحید سنیے اولڈ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ موسیٰ علیہ السلام السلام نے کہا اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی تیری عبادت کرتا ہے, اوپر فلا جنگل میں میرا بندہ ہے وہ سے میری کیا دیکھتے وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے نمازوں میں مصروف ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا بات ہے تو اولڈ ٹیسٹ میں آج بھی یہ لکھا ہوا ہے تو موسا علیہ اللہ نے اس سے کہا کہ کب سے تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ طورا کہا کہ خواہش کے ہے تمہاری اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ملاقات حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام سے کرا رہا ہے اور میں اسی نبی کے انتظار میں ہوں کہا کہ خوش ہو جائیے آج آپ کی ملاقات مجھ سے ہو گئی ہے آپ سب لوگ آرام سے بیٹھے آپ بیٹھے آپ بیٹھیے تو, تو, تو موسا علیہ السلط والے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ملاقات حضرت موسا علیہ اللہ سے ہو جائے گا حضرت موسا علیہ السلات نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ آج تمہاری ملاقات حضرت مجھ سے ہو گئی ہے تو وغیرہ دکھلائی اس کو بہرحال وہ ایمان لے آیا پھر حضرت موسا علیہ السلط والسلام نے کہا کہ میرے لائے کوئی کام ہو تو آپ بتائیں اس نے ایک کام بتایا کہا کہ موسا روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی یہاں کھانا کھلایا کرتا تھا پانی لایا کرتا تھا میں کھا لیتا تھا پانی پی لیتا تھا لیکن آج کوئی نہیں آیا میں بغیر کھائے تو زندہ رہ سکتا ہوں لیکن پانی کے بغیر پانی کی جو شدت پیاس کی جو شدت ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی حضرت موسیٰ علیہ نے کہا ٹھیک ہے میں پانی تمہارے لیے لاتا ہوں اگر ایک گلاس پانی کہیں مل جائے تو تم جاؤ اور لے کے آؤ اس لفظ کو پھر غور سے سنو ایک گلاس پانی کہیں سے مل جائے تو جاؤ اور لے کے آؤ حالانکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کپ کا لفظ موجود ہے کپ میں اس کو گلاس بول رہا ہوں چھوٹا سا ایک پیالہ سمجھ لو برتن اگر کہیں پانی کا تمہیں مل تو لے کے آپ حضرت موضوع وسلام نے پوری جنگل میں پانی ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں ملا سوچا بزرگ ہے بوڑھا ہے پیاس زیادہ لگی ہوئی ہے چلو شہر میں نکل جاتے ہیں شہر کی آبادی میں آئے اور وہاں پانی جب ان کو مل گیا تو پانی لے کر وہ واپس جنگل میں جاتے بزرگ کی طرف جاتے ہیں اس بزرگ نے دور سے جب دیکھا کہ موسا علیہ السلام آ رہے ہیں تیز آواز میں چیختے ہوئے اس نے کہا موسا ذرا جلدی آؤ بہت تیز پیاس لگی ہے موسا علیہ السلات نے جلدی سے اپنے قدم کو آگے بڑھایا اس بزرگ کو کی طرف گئے جیسے اس کے پاس پہنچتے ہیں اس بزرگ کی روح کب سے انسری سے پرواز ہو جاتی ہے بزرگ انتقال کر گیا حضرت موسا علیہ السلط نے اس کے سر کو پگڑ کر اپنی ران کے اوپر رکھا کیا دیکھتے ہیں کہ سانسیں بند ہو چکی ہیں دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں پانی کا برتن ان کے ہاتھ میں ہے آگے جو تورات کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ منسا بڑا جلالی تھا غصے میں آ گیا اس بزرگ کے سر کو زمین پر رکھا اور پانی کا بھرا ہوا برتن اٹھا کر زمین کے اوپر پٹک دیا اور نظریں آسمان کی طرف ڈالیوں کہا کہ آئے میرے پروردگار آئے مولا تیرا یہ انصاف میری سمجھ میں نہیں آیا ایک بزرگ بندہ وہ بھی تیرا بندہ زندگی بھر تیری عبادت میں لگا رہا زندگی بھر تیری عبادت کرتا رہا اور آج جب اس کو پیاس لگی تو ایک گھوٹ پانی پینے کا بھی موقع ت نے نہیں دیا پانی پینے کی مہلت بھی تو نے نہیں دی تورات کے الفاظ ہیں کے اوپر سے آواز آتی ہے, موسا اپنی زبان کو لگام دو موسا کلیم اللہ تھا یہ بھی الفاظ ہیں موسا کلیم اللہ تھا اوپر سے آواز آتی ہے کہ موسا اپنی آواز کو اپنی زبان کو لگام دو غور کرو کہ میں نے اس کو کیوں مارا اس کو میں نے موت کے گھاٹ کیوں تارا اے موسا اس جنگل میں تو تم آج گئے ہو اس سے پہلے اس کو پانی کون پلایا کرتا تھا اور کھانا کون کھلایا کرتا تھا موسا نے جواب دیا آئے اللہ تو کہا پانی کون پلایا کرتا تھا کہ اللہ تو تہے تو ہی بتا آج جب میرے بندے کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی اب تک اس کو کھلاتا محتا پلاتا مہتا جب آج اس کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو میرے بندے کو پانی کا سوال مجھ سے کرنا چاہیے تھا یا تجھ سے موسا علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تجھ سے کہ موسا میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے میں نے نکال لیا ہے تاکہ آئندہ تیرے بعد آنے والی نسل کو اس بات کا پتا چل جائے کہ موسا جیسا نبی ہو پانی ہاتھ میں لیکن جس کو موسا پانی پلانا چاہے ضروری نہیں کہ وہ اس کو پلا ہی دے ہائے موسا میں نے اپنے بندے کی روح کو قبض کر لیا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ کسی نبی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو دو گوٹ پانی بھی پلا سکے اگر تیرے اندر طاقت ہے تو ذرا پلا کے دکھا تورات میں یہ واقعات جو آج بھی لکھے ہوئے ہیں کس توحید کو بتلا رہے ہیں ہمارے یہاں تو پھر بھی اجازت ہے چلو میرے پاس قلم نہیں ہے میں نے آپ سے لے لیا بیوی بی نے کھانا پکایا ہے میں بیٹھا ہوں لاؤ بیوی بی کھانا لاؤ مانگ لیا لیکن بی بی بھی ہماری محتاج ہے ہم اس کو بھی ضرورت مند سمجھتے ہیں آج آپ سے ہم نے قلم لے لیا کل آپ ہم سے بھی کوئی چیز مانگ سکتے ہیں آپ میرے ضرورت... اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دوسرے کا ضرورت مند ایک دوسرے کو بنا دیا ہے لیکن یہ چیزیں آج بھی اس توحید کو واضح کر رہی ہیں ایک طرف وہ دیکھو کہ اس کے سامنے جھکو جو تمہارے بھی رام کا رام ہے میرے سامنے مت جھکو اور اسی لئے نمح کا لفظ آیا نمح نمح سے بنا نمستے میں نے کل بتایا تھا نمستے کہنا حرام ہے ہمارے انڈیا میں جو مسلمانوں کا ماحول ہے غیر مسلموں سے مروب ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر نمستے جی جی نم کے معنی ہوتے ہیں سر جھکانا آست منی سامنے نمستے ہم آپ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں اسلام نے تو یہ تعلیم بڑے سے بڑے بزرگوں کے سامنے بھی نہیں دیے کہ ان کے سامنے بھی سر جھکایا جائے ہم نمستے کیسے کہ نماز بھی جو لفظ آیا ہے نماز یہ بھی کا لفظ ہے عربی لفظ نہیں ہے نم پلس از یہ دو شبدوں سے مل کر بنا ہے نم پلس از آپ دیکھیں نم کے معنی سر جھکانا اور از کا لغوی معنی دیکھیں ڈکشنری میں نارد وشال شبد ساگر میں تو از بنشور اللہ لکھا ہوا از میز ایشور نم پلس از جب دونوں کو ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے نماز اللہ کے سامنے سر جھکانا اگر اس کو اس معنی میں لیا جاتا تو ٹھیک ہے اللہ کے سامنے سر جھکانا اور نمستے آپ کے سامنے سر جھکانا اس لیے نمستے کہنا حرام ہے کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو نمستے نہیں کہتا نہیں کہنا چاہیے یہ توحید کی دعوت تھی شرک اس کو کہتے ہیں؟ اسی قزدق. اسی کی الٹی اسی کا اپوزٹ شرک ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے شرک کی نحوست اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی یہ کہہ دیا وارننگ دے دی نبی اکرم سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے لیکن وارننگ کا انداز دیکھو لشرکتا من ان لشرکتا لا بتنہ ملو غور کرو لام داخل ہے خبر پر اور پھیلے مزارے پر نون تاقی بانون سکیلا داخل ہے لائی نشرکتا اگر آپ شرک کریں گے نبی سے کہا جا رہا ہے اگر آپ شرک کریں گے لا بتنہ ملو تو آپ کے عمل ضرور بضر برباد کر دیے جائیں گے آپ کے عمل بھی ہو جائیں گے لتک نہ منلخا سرین اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے شرک دلیل ہے اس بات کی کہ شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہے جب نبی اگر شرک کریں نعوذ باللہ اللہ اللہ نہ کرے میرے بھائی اگر نبی شرک کرتا تو نبی کے بھی عمل برباد ہو جائیں ہمارے اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے ہمارے اور آپ کا مقامی کیا ہے ہماری اور آپ کی ویلو کیا ہے اللہ نے نبی کو حکم دے دیا اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل برباد کر جائیں گے یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ جو دیا ہے ماں ماں میں جو وہ چیز داخل ہے جو کچھ بھی دیا چاہے وہ تمہارے فیور میں ہو چاہے وہ تمہارے خلاف ہو لے لو ہر حال میں لینا ماں کمر الرسول ماں اتا الرسول فخوض جو کچھ بھی رسول تمہیں دے وہ لے اللہ نے کتنا بڑا کتنی بڑی بات کہی ہے جو رسول یہ نہیں کہا جو میں دوں وہ لے لو کیوں یہ نہیں کہا کہ ماں تا اللہ ہوں جو اللہ دے وہ لے لو نہیں ماں کمر رسول جو رسول دے وہ لے لو کیوں اس لیے کہ رسول نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ بالکل من جانب اللہ ہے اس بات کی گارنٹی اللہ نے دی ما میرا رسول اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے الحوا کہا ہے علماء جانتے ہیں ان کہاں آتا ہے ما ئنتو آ میرا رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا ان حالانکہ بل بھی کہا جا سکتا تھا ما یق بل میرا رسول خواہش ہے نفس سے نہیں بولتا لیکن بےحان استعمال نہیں کہ ان کہا ہے چھوٹا سا طالب علم عربی کا پڑتا ہے ان, ان تجاوز کے لیے آتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنے کے لیے آتا ہے عربی کا ایک طالب علم پڑتا ہے رمعی تسما القوس القوس میں کمان سے نکالا میں نے تیر کو کمان سے پھینکا یہ کمان ہے تیر اس میں لگا ہوا ہے میں نے نکالا جیسی تیر کو پھینکا تیر وہاں گرا کمان ہمارے پاس ہے یہاں اتنی دوری پیدا کرنے کے لیے لفظ عن آیا ہے یعنی جدائی پیدا کرنے کے لیے لفظ یہاں آیا ہے۔ جس طرح تیر کمان سے نکلنے کے بعد دور گرتا ہے اس کا کمان سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ ما ینتقو عن الهواء میرے نبی اور ان کے خواہش سے بولنے کے درمیان بھی اتنی ہی دوری ہے کہ میرا نبی خواہش سے بول ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے تیر کمان سے نکلنے کے بعد تیر سے کوئی کمان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا میرے نبی کا اپنے خواہش سے بولنے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے میرا نبی اتنی دور رہتا ہے۔ اپنی طرف سے بلکہ اللہ نے گارنٹی بھی دی ہے کیا کہا بڑا عجیب معاملہ ہے کہنا کہنا اور کوئی چیز تفاول میں چلی جائے تو بنا بنا کر کہنا کہتے ہیں تکلف مت کرنا یہ تکلف بھی تفاؤل سے آیا ہے کھانا کھائیے مولی صاحب تکلف مت کرنا تکلف یعنی جو آپ کی اصلی حیات ہے اسی حیات پر کھائیے گا کھانا بنا بنا کر بناؤ ظاہر تھوڑا تھوڑا شرم گئے ایسے مت اسی سے ایک تکلف آیا ہے تسنو جس میں بناوٹ پائی جائے تو اللہ تعالی نے کیا کہا ولو تکولا علینا باذل قابل اگر میرے نبی نے کچھ باتیں میری طرف سے بنا کر کہہ دی ہوتی ہیں یعنی میرے حکم کے بغیر اپنی طرف سے کہہ دی ہوتی ہیں تو میں کیا کرتا اللہ کہہ رہا لا اخذناہ تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اللہ کا دایاں بایاں ہاتھ نہیں ہوتا یہ عقیدہ یاد رکھنا اللہ کا دایاں بایاں ہاتھ نہیں ہوتا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں لیکن دائیں کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ بائیں ہاتھ کی بنسبت دائیں ہاتھ کی پکڑ زیادہ مضبوط ہوتی ہے اللہ نے یہاں کیا کہا ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے یعنی ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے فما من فر ہم کو ایسا کرنے سے کوئی نہیں روکے گا بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے اسی کے اگے کہا ہے یہ ولو تقبل علينا بعض الا قابل ثم لقتعنا منه الوت اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی ہوتی تو ہم اس کی بھی رگے دل کاٹ ڈالتے اس کی بھی گردن کاٹ ڈالتے ہم اس کو بھی ذبح کر دیتے اس نبی کی بھی رگیں دل رگیں جان ہم کاٹ ڈالتے میرا نبی اگر دو چار باتیں اپنی طرف سے کہہ دے تو رب کہہ رہا ہے کہ میں اس کی بھی گردن کاٹ ڈالتا ان کٹملاؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے پورا دین بناوٹی بنا ڈالا ہے پورا دین بنا کے پیش کر دیا ہے تو پیا ہوگا دانت شہید ہوئے تو کوئی چیز پی ہوگی دانتوں سے تو نہیں کھائی گئی ہوگی تم اتنا مضبوط کیوں بناتے ہو نبی نے صرف اکیلے کھایا یا آپ کے ساتھ جتنے صاحب تھے سب نے کھایا نہیں صاحب اکیلے ہی کھایا تمہاری پوری ضروریت نبی نے صرف ایک بار کھایا تم ہر سال کیوں کھاتے ہو چلو میں نے مان لیا تمہاری بات نبی نے صرف ایک سال کھایا جس دن دندہ نے مبارک شہید ہوئے تمہاری پوری ہر سال کیوں کھاتی ہے؟ صاحب جو کام میرے نبی نے ایک بار کیا وہ زندگی بھر کی دلیل بن جاتی ہے اگر وہ کام زندگی بھر کی دلیل بن جاتی ہے تو ہمارے نبی نے پیڑ پہ پتھر تو کئی کئی دن مسلسل باندھے ہیں وہ دلیل کیوں نہیں بنائی تم نے مولوی کا جواب ہوتا ہے حلوہ کھانا مولوی کا کام پتھر ماننا نبی کا کام کھانے کا معامل آیا مولوی نے سلط منا لیا بخاری شریف کی کتاب العقیمہ والا شربا کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر مسلسل کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللی آلی کئی مسلسل پائے در پہ ایسی گزر جاتی تھی کہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے پاس ہوا اہل لا یجدون عشان رات کا کھانا نہیں ملتا تھا اور کانا پھیلے مزارے پر داخل ہے کنٹینیو ایسا نہیں کہ آج نہیں ملا کل مل گیا کل کل مل گیا پرسوں نہیں ملا پھر مل گیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم، اللہ یا -کئی, کا لفظ، پی پی، کئی کئی اور پہ کنٹینیو ایسی گزر جاتی تھی کہ رات کا کھانا نہیں ملتا تھا پوچھا پھر گزر، کہتی اللہ تمرو والما، سوائے پانی اور کھجور کی گزارا نہیں بخاری کے الفاظ ہیں اس کو دلیل کیوں نہیں بنایا نہیں دلیل بنائے گے جنگ بدر کے اندر چودہ صحابہ شہید ہوئے کیا نبی نے کبھی کسی صحابی کے نام پر کوئی تازیہ بنایا جنگ کے اندر ستر صحابہ شہید ہوئے کیا کبھی نے کوئی تازیہ نکالا رشتہ داری کی بنیاد پر اگر تازیہ بنا نہ جائز ہے کہ امام میں حسین شہید ہوئے تھے نبی کے نوازے تھے اس لیے تو حسین کا نکال لیتے ہو مجھے بتاؤ کہ پھر حضرت عثمان کے کیوں کا کیوں نہیں نکالتے وہ تو نبی کا داماد تھا ایک نہیں دو دو بیٹیاں اللہ کے نبی نے اس کو دی تھیں حضرت حمزہ کا کیوں نہیں نکالتے وہ تو چچا تھا اس کی لاش کو بیجنا بھی محمد رسول اللہ نے جب دے گا کٹی ہوئی کان کڑا ہوا پیڑ پھٹا ہوا کلیجہ باہر نکلا ہوا کلیجے جی کی بوٹیاں چبی ہوئی اس لاش کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ میرے چچا جان قیامت تک جتنے لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے وہ صرف شہید ہوں گے تو ان تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھے گا تو سید الشہدا ہے میں پوچھتا ہوں شہید کا ماتم کر لیتے ہو سید الشہدا کا ماتم کیوں نہیں کرتے بات مجھے صرف اتنی کرنی ہے کہ میرا نبی اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے تو اللہ کہ ہم اس کی بھی رگے دل کا ڈڈ ڈالیں جن لوگوں نے دین پیش کر کر کے بنا اٹھی باتوں کو دین میں شامل کیا ان کٹھ اللہ کا کیا حال ہوگا یہ شرک ہے لائنا شرک طلحت آئے نبی شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گی میں نے وہ آد پڑھی تھی وَلَا تَدُعُ مِن دُونِ نبی اس ذات کو مت پکارو وَلَا مِن دون اللہ اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو مالا ینفعو کا جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہلے اللہ کا اصول یہی ہے پہلے وارننگ دے دی کیرفل کر دیا اشیار پھر کہا کسی کو مت پکارنا پھر کیا کہا فائن فالتا دیکھیں انداز دیکھیں فائن فالتا فائن من میرے منع کرنے کے باوجود بھی اگر تم نہ مانے اور مجھے چھوڑ کر غیر کو پکارتے رہے اننا من تب شمار میں ہوگا میں لکھے جاؤ گے جمع مذکر حاضر کے, سیغے کے ساتھ موجود ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری حسنی کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور لا يخلقو نہیں کہا لن کہا لَنْ يَخْلُقُوا ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور زبابن کہا ہے نکرا استعمال کیا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے چیلنج کتنا بڑا والا وج تمع له له میں ہو ضمیر کا مرجع وہی زباب ہے اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سارے کے سارے جمع ہو جائیں اللہ احسان الہی ظہیر نے اس کا ترجمہ کیا تھا کشمیر سے کنیا कुमारी تک تمہارے سارے بابا مل جائیں لن یخلقو ذبابا ولا فج تمع کشمیر سے کنیا कुमारी تک اور میں کہہ سکتا ہوں بریلی سے بغداد تک سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور مکی پیدا کرنا تو دور کی بات اللہ نے ایسا تماشا مارا ہے بحم زباب یہاں پر بھی نقرہ استعمال کیا اگر مکی ان سے تھوڑا سا کچھ لے کے چلی جائے مکھی کتنا لے کے جائے گی یہ کوئی چیز کھا رہے ہیں اس سے تھوڑا سا لے کے چلی جائے چلو شب برات کا حلوائی لے لو اس پر بیٹھ گئی کتنا لے کے جائے گی مکھی تھوڑا سا لے کے چلی گئی اللہ کیا کہہ رہا لَا مِنُ. یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھوڑی سی چیز لے کے چلی گئی تم اس سے چھین بھی تو نہیں سکتے پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے پھر اللہ نے ایک اور تھپڑ مارا ضوفتال مطلوب مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور کمزور کمزور سے مانگ رہا مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدوں اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑک چلے جانا فکر مت کرنا کیا <laughs> بات کہہ رہے ہو تم صاحب جواب کیا دیتے یہ لوگوں نے الزام لگایا ہے پیر صاحب کا جواب کیا تھا اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا گھبرانا نہیں میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی جن کے عقیدے یہ ہوں ان کو سیکھنا چاہیے جناب محمد رسول اللہ کا عقیدہ ان کو سیکھنا چاہیے جناب محمد رسول اللہ کا اصول اپ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمدن قذي نفسك من النار سليني مما لي ماشيتي اني لا اغني عنك من, من الله اي دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے لیکن اپنے اپ کو جہنم سے بچا دنیا میں تیرا باپ محمد تیرے کام آ سکتا ہے لیکن اخرت میں تیرا باپ محمد تیرے کوئی کام نہیں آ سکے گا اے میری بیٹی تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے ان قذي نفسك من النار ہم ان کے سامنے عقیدہ پیش کرتے ہیں غور کرو عقیدے کتنے کو خطرناک لگتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں اگر اللہ ڈالے تو چلے جانا مجھے پتا چلے گا میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی غور کرو گویا کہ وہ پیر گارنٹی کارڈ دے رہا ہے کہ میں تو جنتی ہوں ہی اور میرے تھوک سے جہنم بھی ٹھنڈی ہو جائے گی یعنی اللہ کازاب عذاب عذاب نہیں رہے گا اللہ نے جو تیار کیا ہے اللہ کا عذاب بھی میرے تھوک کے آگے کوئی ویلو نہیں رکھتا ہے اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ایک یہ میسج بھی وہ دینا چاہتا ہے ذرا تصور کیجئے کہ ان کے کی عقائد کیا ہیں کیا ان کے کی عقائد ہیں میرے بھائیو غور کرو قرآن کیا کہہ من ہی اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو ما يَم لِكُونَ من لکون <قِتْمِيرَ> یہ لوگ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں گٹھلی تو بہت بڑی چیز ہو گئی گٹھلی کے اوپر بھی ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے اور اللہ نے یم کا لفظ استعمال کیا ما یم یہ اس چھلکی چھلکے کے اس گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. یس مگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے نہیں اگر تم ان کو پکارو نہیں سن سکتے یہ ان تدملہ یس اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے پھر انداز دیکھیے ولو اگر سن بھی لیں پہلے تو صاف کہہ دیا سن نہیں سکتے چلو تمہارے عقیدے کے مطابق تم نے جو گڑ لیا ہے اور اللہ علم الغیب تھا اس کو معلوم تھا کہ تم گڑو گے اس لیے اس نے اس انداز سے پھر ڈرایا چلو ولو سمعو چلو اگر سن بھی لیا کسی طریقے سے بال فرض محال مستجابو لکم تو جواب نہیں دے سکتے سن نہیں سکتے اور سن لیا تو جواب نہیں دے سکتے کم اور قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سے مانگو ہم نے کب کہا تھا کہ میرے قبر پہ آؤ ہم نے کب کہا تھا کہ میرے قبر پہ چادر چڑھاؤ وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اسی لیے قرآن نے عقیدہ بتا دیا نہیں سن سکتے وہ ومانت بمسمع من القبور آئے نبی وہ نہیں سن سکتے ان لوگوں کی باتوں کو جو قبروں کے اندر دفن ہیں لفظ قبر پیش کر دیا قبروں میں جو دفن ہیں نہیں سن سکتے اور ایک جگہ اللہ نے سورہ نمل آئے نمبر اسی میں کہا کلاسا ولاسم اس لفظ پر غور کیجئے گا آئے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے لاتا آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ دعا اور اے نبی آپ بحروں کو بھی نہیں سنا سکتے کبھی غور کیا آپ نے جب اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اہے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو مردے کے بعد بہرے کو الگ سے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی پوائنٹ پر نوٹ کرو آئے نبی آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے انکا لا تسمع الموت جاؤ قرآن اٹھاؤ سورہ نمال آیت نمبر 80 ترجمہ دیکھ لو آئے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ولا تسمع سمت دعا بحروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب کہہ دیا تھا مردوں کو نہیں سنا سکتے تو بہروں کو کیوں کہا لانے کہ بحروں کو نہیں سنا سکتے کیونکہ بحرے کے پاس صرف ایک طاقت نہیں ہوتی اور ساری طاقتیں ہیں ہوتی ہیں اللہ صرف اس کے کان کی سماعت کو سلب کرتا ہے باقی ساری طاقتیں اس کی موجود ہیں وہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے پیر سے چل سکتا ہے زبان سے بول بھی سکتا ہے آنکھ سے دیکھ بھی سکتا ہے ذہن سے سوچ بھی سکتا ہے کھا بھی سکتا ہے اس کے پاس چلنے کی طاقت ہے اس کے پاس اٹھنے کی بیٹھنے کی سونے کی طاقت ہے کھانے پینے کی طاقت ہے بولنے کی طاقت ہے دیکھنے کی طاقت ہے ہم نے اس کو ساری طاقتیں دی صرف ایک طاقت اس سے چھینی ہے سننے کی صرف سمات کو ہم نے سلب کیا ہے آئے نبی جس سے ہم صرف ایک طاقت ہیں سمات اور ساری طاقتیں اس کے پاس موجود ہیں جس سے ایک طاقت چھینی ہو اس کو آپ نہیں سنا سکتے اور جس کی ساری طاقتوں کو ہم نے چھین لیا ہو اس کو آپ کیا سنا پائیں گے ایک طاقت جس کے چھینی ہو اس کو آپ نہیں سنا سکتے اور جس سے ساری طاقتیں ہم نے سلب کر لی ہو اس کو آپ کیا سنا پائیں گے اتنی موٹی سی باتیں لیکن نہیں بلی صاحب آپ کی ساری باتیں صحیح لیکن ہم تو نو نو کہیں گے ہمارے باپ نے اٹھارہ بتایا ہی نہیں ہے ہم تو وہی کہیں گے بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا واقعہ ہمارے اٹاوا کی ایک لڑکی کی شادی کانپور میں ہو گئی اتفاق سے وہ ان لوگوں میں چلی گئی اتفاق سے نہیں ہوتا یہ معاملے یہ جان بوجھ کر ہوتے ہیں. دینداری نہیں دیکھا جائے گا جب یہ دیکھا جائے گا پروپرٹی ملے, زمین ملے جائداد ملے, میری لڑکی سکون سے رہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا پھر باپ کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کہاں کر رہا ہوں یہ نہیں دیکھتا بہرحال وہ چلی گئی لیکن مطالعہ اس کا اچھا تھا چار سال تک بیٹی بیٹا کچھ نہیں ہوا اس کے گھر میں جو اس کی نند تھی وہ بہت کہتی تھی چلو ہمارے ہاں ایک بابا ہے ان کے پاس چلو جو جاتا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ان شاء تو میں بھی بیٹا بیٹی ضرور ملے اور وہ نہیں جاتی تھی ایک دن وہ غصے میں اپنے بھائی سے کہنے لگی اس کو چھوڑو طلاق دو جب بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہو رہا یہ جاتی بھی نہیں ہے چلو دوسری شادی کر لو اس کو طلاق دے دو اس نے جب طلاق کا نام سنا تو چڑھ بیٹھی اپنی نند کے اوپر اور بولیے تجھے اپنے بابا پہ بہت بھروسہ ہے کیا بولیے ہاں چل تو دیکھو اس کے بعد اگر بیٹا بیٹی نہ ملے تو تو کہنا کہا اچھا ایک بات بتا تیرے رشتے نہیں آ رہے ہیں تو پہلے بابا کے پاس جا تو کہا دیکھو بھا میرا مذاق مت اڑاؤ تم جانتی ہو میرے رشتے تو آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں کہا کیوں کہا بھائی میری شکل اچھی نہیں ہے میں کالی ہوں آج کل لڑکے چاہتے ہیں کہ گوری لڑکی ملے خوبصورت ملے کہا اچھا اس لیے تیرے رشتے ختم ہو رہے ہیں کہاں کہا اچھا تو اپنے بابا کے پاس چل اور یہ کہا کہ بابا میرا رنگ کالا اس کو گورا کر دو اگر تیرے بابا نے تیرے کالے رنگ کو گورا کر دیا اور تیرا رشتہ طے ہو گیا تو پھر میں چلوں گی تیرے بابا کے پاس یہ کیا بات رہی کالا رنگ بھی گورا ہو سکتا ہے بابا کے پاس جانے سے کہا جب تیرا بابا تیرے رنگ کو گورا نہیں کروا سکتا تو مجھے بیٹا بیٹی کیا کروا سکتا ہے اور یہی بات پورے گھر کی اصلاح کے لیے کافی ہو گئی پورا گھر پورا گھر کنورٹ ہو گیا سمجھا سمجھا دیا دیا گیا گیا یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے ان کو ان کے پاس جاؤ ان سے کہو یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے اس میں آپ نے کہیتنا صراط المستقیم صراط اللہ تعالیم غیر المغضوب یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے ان ساری دعاوں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ اللہ سے قبول کروا دو اللہ کو منالو اللہ کو راضی کر دو اور ساری اللہ ڈائریکٹ قبول کرے بیٹا بیٹی کی دعا اللہ ڈائریکٹ نہ قبول کرے یا ٹھیکہ دے رکھا ہو ذرا غور کرو میرے بھائیوں کیا معاملات ہیں ذرا سوچیے تو صحیح ایک اس کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک آدمی تھا ایک لطیفہ ہے یہ ایک آدمی تھا وہ ڈائریکٹ کبھی مانگتا ہی نہیں تھا یہاں تک کہ نماز اور روزہ جیسی عبادت بھی کیا بابا اللہ تک پہنچا دو نماز پڑھتا تھا کہتا تھا بابا میری نماز اللہ تک پہنچا دو ایک دن یہ بیٹھا بے چارا گاڑی پہ جا رہا ہے اور گاڑی پہاڑ, پہاڑ, پہاڑ کے پہاڑ کے سے سے درخت کی جڑ نکلی ہوئی ہے اس نے ڈکن کھولا کھڑکی کھولی اور کود گیا اور وہ بیچ میں آکر کر پیڑ پر لٹک گیا ایسے نیچے لٹکا ہے اور ماروتی نیچے گری گاڑی نیچے گری اور وہ آدمی جتنے بیٹھے تھے سب مر گئی اب یہ اوپر دیکھتا ہے تو دو کلومیٹر میٹر اونچا پہاڑ نیچے دیکھتا ہے تو دو تین کلومیٹر میٹر گہری کھائی پیڑ پکڑا ہوا درخت آج اس کو نہ اجمیر والا یاد آ رہا ہے نہ کچوچا والا آج وہ ڈائریکٹ اس پوزیشن پہ کہتا اللہ اے اللہ تو مجھے بچا لے اللہ نے کہا فرشت ہو ادھر آؤ تو ذرا دیکھو تو صحیح اس سڑے ہوئے منہ سے کیا آواز نکل رہی ہے آج تک ڈائریکٹ اللہ لو فرشتوں نے کہ یہ اللہ نے لیتا ہوں اللہ نے کہا میرے بندے تیرے اوپر مصیبت آئی میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہوں میری ایک شرط پوری کر دے کہ اللہ کیا ہے تیاری شرط جلدی بتا میں پوری کر دوں تو بچا لے بس بیسرتیں بھی میں پوری کر دوں گا اللہ نے کہا ایک پوری کر بیس شرطیں پوری کرنے میں پوری کرتا ہوں تو مجھے اللہ نے کہا میرے بندے میری شرط یہ ہے کہ پکڑے ہوئے اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن شرط بڑی ہارڈ ہے بڑی تگڑی شرط, شرط ہے پہلے تو بتا اگر میں چھوڑ دوں نیچے گروں گا تو تو بچائے گا کیسے فرشتوں نے کہا دیکھ اے اللہ میں نے کہا تھا آج بھی تیرے بندے کو تیرے اوپر یقین نہیں ہے آج بھی میں نے کہا تھا نا, دال میں کالا اللہ کہتا ہے چھوڑنا تیرا گام بجانا میرا گام نہ پہلے تو بتا گی, بچائے گا کیسے تین چار دن ہوئے آٹومیٹک آئرن کی کمی کیلشیم کی کمی پیاس کی شدت کمزوری پڑی نیچے گرا مر گیا کہ رام رام ست ہو مر گیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصیبت کے موقع پر اللہ ہی یاد آتا ہے لیکن یہ دل کی آواز ہے کہ اس کو اللہ نکلتا ہے لیکن جو لوگ اتنے بے شرم پڑ جائیں غیر اللہ کے پاس جا جا کر ان کو اللہ کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہوتا اور وہ اللہ سے بھی سودے بازی کرنے لگتے ہیں کہ پہلے تو بتا کہ مجھے بچائے گا کیسے ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ اس وہم و غمان سے بھی پاک ہے کہ اس کے بارے میں لفظے کیسا لگایا جائے لفظے کیسا لگانا بھی شرک ہے کہ وہ کیسے بچائے ان اللہ لا کل شین قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ چیز پر قادر ہے سوال مت کیجئے گا کیا وہ اپنے جیسا دوسرا خدا منا سکتا ہے سوال مت کیجئے گا کیا وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے اس قسم کے سوالات خبارج نے جو جوابات دیے ہیں کہیں ڈر لگتا ہے لوگ بہت نہ جائیں پھسل نہ جائیں میرے بھائیوں اللہ کے بارے میں یقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کا یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ اللہ قادر کا مطلب کبھی اللہ تعالیٰ کوی ہے طاقت رکھتا ہے یعنی ہر اپنے جیسا دوسرا خدا نہیں بنا سکتا لیکن طاقت رکھتا ہے لیکن بنا نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ سوالات میں جانا ہی نہیں چاہیے اور جب وہ سوالات ہمارے ذہن میں آئے تو حضب اللہ امن شیطان الرجم پڑھنا چاہیے اور بھی بہت سی باتیں میرے بھائی چلو آج میں نے کچھ ضرورت سے زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا ہے میں جانتا بھی ہوں کہ مجھے آپ کے وقت کا احساس بھی ہے چونکہ کل بھی پروگرام ہے پرسوں بھی پروگرام اس کے بعد بھی پروگرام ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہمیں توحید کی اہمیت سمجھنے کی اور شرک کی برائیوں کو سمجھنے کی توفیق عدا فرما اور شرک سے ہمیں اجتناب کرنے کی اور توحید پر گامزن رہنے کی توفیق عدا فرما اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر خاتمہ فرمانا وہ ہم علیہ نئی المبین و آخر داوانہ الحمد للہ رب العلمین السلام علیکم و اللہ